پھر اللہ تعی فرماتے ہیں قالوا لئن لم نوح لتكونن من وہ بولے اے نو اگر تو باز نہ آیا تو, تو سنسار کے کیے گئے لوگوں میں سے ہوگا تو, تو سنسار کیے گئے لوگوں میں سے ہوگا قال ان قومی كذبون نوح نے کہا اے میرے رب بے شک میری قوم نے مجھے جھٹلایا ہے فافتح بینی فتح ومن معی من لہذا تو میرے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما اور مجھے اور جو میرے ہمراہ مومن ہیں ان کو نجات دے چنانچے ہم نے اسے اور جو لوگ بھری کشتی میں اس کے ساتھ تھے ان کو نجات دی ثم أغرقنا بعد الباقين پھر اس کے بعد ہم نے باقی سب غرق کر إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مُؤْمِنِينَ بیشک اس میں عظیم نشانی ہے اور ان کے اکثر مومن نہیں وہ ان ربک لہو العزیز الرحیم اور بلا شبہ آپ کا رب وہی ہے غالب بہت رحم کرنے والا کذبت عاد للمرسلین قوم عاد نے رسولوں کو جھٹلایا اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون جب ان کے بھائی خود نے کہا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو ان لکم رسول امین بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں فتق اللہ واطيعون لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو و انا علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اور میں تم سے اس تالیر پر کوئی اجر نہیں مانگتا میرا اجر تو رب العالمین ہی کے ذمے ہے۔ اتبنوں نبی کل ریعں ایتان تعبثون کیا تم ہر اونچی جگہ پر بطور کھیل تماشا یادگاریں بناتے ہو وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون اور تم مضبوط محل بناتے ہو شاید تم ہمیشہ یہی رہو گے وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ اور جب تم کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو سرکش بن کر ہی ہاتھ ڈالتے ہو فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ اور تم اس ذلت سے ڈرو جس نے تمہیں ان چیزوں میں بڑھایا مطلب امداد دی ہے جو تم جانتے ہو امدکم بی انعام و اس نے تمہیں بڑھایا ہے مویشیوں اور بیٹوں میں و و عویون اور باغوں اور چشموں میں انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم بلا شبہ میں تم پر یوم عظیم کے عذاب سے ڈرتا ہوں اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یہ تفصیلات کچھ پہلے بھی گزر چکی ہیں اور کچھ آئندہ بھی آئیں گی کہ حضرت نلیہ کہ حضرت نو علیہ السلام کی ساڑھے نو سو سال تبلیغ کے باوجود ان کی قوم کے لوگ نافرمانی اور اعراض پر قائم رہے بالآخر حضرت نو علیہ السلام نے بد دعا کی اللہ تعالیٰ نے کشتی بنانے کا اور اس میں مومن انسانوں جانوروں اور ضروری ساز و سامان رکھنے کا حکم دیا اور یوں اہل ایمان کو تو بچا لیا گیا اور باقی سب لوگوں کو حتیٰ کہ نوں علیہ السلام کی بیوی اور بیٹے کو بھی جو ایمان نہیں لائے تھے غرق کر دیا گیا پھر عاد ان کے جد اعلیٰ کا نام تھا جس کے نام پر قبیلے کا نام پڑ گیا یہاں اسی کی طرف اسناد کی وجہ سے کا سیغ مونس لایا گیا ہے پھر حود علیہ السلام کو بھی آد کا بھائی اس لیے کہا گیا ہے کہ نسلا یہ انہی میں سے تھے اور بالعموم ہر نبی اسی قوم کا ایک فرد ہوتا ہے جس کی طرف اسے مبوس کیا جاتا تھا جیسا کہ آگے بھی آئے گا اور انبیاء و رسول کی یہ بشریت بھی ان کی قوموں کے ایمان لانے میں رکاوٹ بنی رہی ہے ان کا خیال تھا کہ نبی کو بشر نہیں ما فوق البشر ہونا چاہیے آج بھی اس مسلمہ حقیقت سے آنکھیں بند رکھنے والے لوگ پیغمبر اسلام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مفوقل بشر باور کرانے پر تلے رہتے ہیں حالانکہ وہ بھی خاندان قریش کے ایک فرد تھے جن کی طرف آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا ہدم اللہ تعالیٰ پھر رع اس کا واحد ریا ہے ٹیلا بلند جگہ پہاڑ درہ یا گھٹائی یا گھاٹی یہ ان گزرگاہوں پر کوئی عمارت تعمیر کرتے جو ارتفاع اور علوم میں ایک نشانی یعنی ممتاز ہوتی لیکن اس کا مقصد اس میں رہنا نہیں ہوتا بلکہ صرف کھیل کود ہوتا تھا حضرت ہود علیہ السلام نے منع فرمایا کہ یہ تم ایسا کام کرتے ہو جس میں وقت اور وسائل کا بھی زیاں ہے اور اس کا مقصد بھی ایسا ہے جس سے دین اور دنیا کا کوئی مفاد وابستہ نہیں بلکہ اس کے بیکار محض اور ابس ہونے میں کوئی شک نہیں بلکہ اس کے بیکار محض اور ابس ہونے میں کوئی شک نہیں پھر اسی طرح وہ بڑی مضبوط اور آلی شان رہائشی عمارتیں تعمیر کرتے تھے جیسے وہ ہمیشہ انہی محلات میں رہیں گے پھر یہ ان کے ظلم و تشدد اور قوت و طاقت کی طرف اشارہ ہے پھر جب ان کے اوصاف قبیحہ بیان کیے جو ان کے دنیا میں نہماک اور ظلم و سرکشی پر دلالت کرتے ہیں تو پھر انہیں دوبارہ تقوی اور اپنی اطاعت کی دعوت دی پھر یعنی اگر تم نے اپنے کفر پر اصرار جاری رکھا اور اللہ نے تمہیں جو یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کا شکر ادا نہیں کیا تو تم عذاب الہی کے مستحق قرار پا جاؤ گے یہ عذاب دنیا میں بھی آ سکتا ہے یہ عذاب دنیا میں بھی آ سکتا ہے اور آخرت تو ہی ہے عذاب و ثواب کے لیے وہاں تو عذاب سے چھٹکارا ممکن ہی نہیں ہوگا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علینا ام من انہوں نے کہا ہمارے لیے برابر ہے خواہ تو نصیحت کر خواہ تو واضح نصیحت کرے یا نصیحت کرنے والوں میں سے نہ ہو ان هذا الا خنق الاولين اور یہ تو پہلوں ہی کی عادت ہے۔ وما نحن بمعذبين اور ہم عذاب دیے جانے والے نہیں فكذبوه فاهلكناهم ان في ذلك لا ايه وما كان اكثرهم مؤمنين پھر انہوں نے اسے جھٹلایا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا بلا شبہ اس میں عظیم نشانی ہے اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے اور بے شک آپ کا رب وہی ہے غالب بہت رحم کرنے والا سیلین قوم سمود نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ان لکم رسول امین بلا شبہ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں فتقوا الله واطيعون لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو و ما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين اور میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ اتتراکون فی ما ہا ہنا امینن کیا تمہیں یہاں کی چیزوں میں پرامن چھوڑ دیا جائے گا فی جنتی وعیون یعنی باغوں اور چشموں میں وزروع ونخل طلعها ہضیم اور کھیتوں اور کھجوروں میں جن کے خوشے نرم و نازک ہیں وطن فیری اور تم اتراتے ہوئے پہاڑوں سے گھر تراشتے ہو اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف یعنی وہی باتیں ہیں جو پہلے بھی لوگ کرتے آئے ہیں یا یہ مطلب ہے کہ ہم جس دین اور عادات اور روایات پر قائم ہیں وہ وہی ہیں جن پر ہمارے آبا و اجداد کاربند رہے مطلب دونوں صورتوں میں یہ ہے کہ ہم آبائی مذہب کو نہیں چھوڑ سکتے پھر جب انہوں نے اس امر کا اظہار کیا کہ ہم تو اپنے آبائی دین نہیں چھوڑیں گے تو اس میں عقیدہ آخرت کا انکار بھی تھا اس لیے انہوں نے عذاب میں مبتلا ہونے کا بھی انکار کیا کیونکہ عذاب الہی کا اندیشہ تو اسے ہوتا ہے جو اللہ کو مانتا اور روز جزا کو تسلیم کرتا ہے پھر قوم عاد دنیا کی مضبوط ترین اور قوی ترین قوم تھی جس کی بابت اللہ نے فرمایا ہے سورہ فجر آیت نمبر آٹھ اس جیسی قوم ملکوں میں پیدا ہی نہیں کی گئی یعنی جو قوت اور شدت و جبروت میں اس جیسی ہو اس لیے یہ کہا کرتی تھی من میں من قو سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر پندرہ کون قوت میں ہم سے زیادہ ہے لیکن جب اس قوم نے بھی کفر کا رستہ چھوڑ کر لیکن اس قوم نے بھی کفر کا رستہ چھوڑ کر ایمان و تقوا اختیار نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے سخت ہوا کی صورت میں ان پر عذاب نازل فرمایا جو مکمل سات راتیں اور آٹھ دن ان پر مسلط رہا بعد تند آتی اور آدمی کو اٹھا کر فضا میں بلند کرتی اور پھر زور سے سر کے بل زمین پر پٹکھ دیتی جس سے اس کا دماغ پھٹ اور ٹوٹ جاتا اور بغیر سر کے ان کے لاشیں اور بغیر سر کے ان کے لاشے اس طرح زمین پر پڑے ہوتے گویا وہ کھجور کے کھوکھلیں تنے ہیں انہوں نے پہاڑوں اور غاروں میں بڑی بڑی مضبوط عمارتیں بنا رکھی تھی پینے کے لیے گہرے کنویں کھود رکھے تھے باغات کی کثرت تھی لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو کوئی چیز ان کے کام نہ آئی اور انہیں صفح ہستی سے مٹا کر رکھ دیا گیا پھر سموت کا مسکن ہجر تھا جو حجاز کے شمال میں ہے جو حجاز کے شمال میں ہے آج کل اسے مدائن سالح کہتے ہیں بہاوالے ایسر التفاثیر یہ قدیم عرب تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبو جاتے ہوئے ان بستیوں سے گزر کر گئے تھے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے پھر یعنی نعمتیں کیا تمہیں ہمیشہ حاصل رہیں گی نہ تمہیں موت آئے گی نہ عذاب استفا میں انکاری اور توبیخی ہے یعنی ایسا نہیں ہوگا بلکہ عذاب یا موت کے ذریعے سے جب اللہ چاہے گا تم ان نعمتوں سے محروم ہو جاؤ گے اس میں ترغیب ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور اس پر ایمان لاؤ اور ترہیب ہے کہ اگر ایمان و شکر کا رستہ اختیار نہیں کیا تو پھر تباہی و بربادی تمہارا مقدر ہے پھر یہ نعمتوں کی تفصیل ہے جن سے وہ بحرا ور تھے پر کھجور کے ایک شگوفے کو کہتے ہیں جو پہلے پہل نکلتا یعنی طلوع ہوتا ہے اس کے بعد کھجور کا یہ پھل بلح پھر بسر پھر رتب اور اس کے بعد تمر کہلاتا ہے بہوانے ایسر التفاثر باغات میں دیگر پھلوں کے ساتھ کھجور کا پھل بھی آ جاتا ہے لیکن اربوں میں چونکہ کھجور کی بڑی اہمیت ہے اس لیے اس کا خصوصی طور پر بھی ذکر کیا حگیم کے اور بھی کئی معنی بیان کیے گئے ہیں مثلا لطیف اور نرم و نازک تہبتہ وغیرہ فیرحین یعنی ضرورت سے زیادہ تسن تکلف اور فن کارانہ مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یا اطراتے اور فخر و غرور کرتے ہوئے جیسے آج کل لوگوں کا حال ہے آج بھی عمارتوں پر غیر ضروری آرائشوں اور فن کارانہ مہارتوں کا خوب خوب مظاہرہ ہو رہا ہے اور اس کے ذریعے سے ایک دوسرے پر برتری اور فخر و غرور کا اظہار بھی پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللَّهَ اللّہ چنانچہ تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو ولا تطيعوا امر اور تم حد سے بڑھنے والوں کے حکم کی اطاعت نہ کروین و جو زمین میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحْرِينَ انہوں نے کہا بس تو سحر زدہ لوگوں میں سے ہے مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآیَةٍ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ تو ہماری طرح ایک بشر ہی تو ہے لہٰذا اگر تو سچوں میں سے ہے تو کئی نشانی مطلب موجزہ لیا قول ہے دہین قطل شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبٌ شربو یوم صالح نے کہا یہ اونٹنی موجزہ ہے ایک دن اس کے پینے کی باری ہے ایک دن اس کی پینی اس کی پینے کی باری ہے اور ایک مقرر دن تمہاری پینے کی باری ہے ولا تمسوها اور اسے بری نیت سے نہ چھونا ورنہ تمہیں بہت بڑے دن کا عذاب آ پکڑے گا۔ فعقروها فاصبحون نادمين چنانچہ انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالی پھر وہ نادم ہوئے۔ فاخذهم العذاب ان في ذلك لایه وما كان اكثرهم مؤمنين تو نے عذاب نے آ پکڑا بے شک اس میں عظیم نشانی ہے اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے وان ربک الا هو العزیز الرحیم اور بے شک آپ کا رب وہی ہے غالب بہت رحم کرنے والا کذبت قوم لوط المرسلین قوم لوط نے رسولوں کو جھٹلایا اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون جب ان سے ان کے بھائی لوت نے کہا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں انی لکم رسول امین بلا میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں اللہ لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری داد کرو وما اور میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ اتاتون الذکران من العالمین کیا تم جنسی تسکین کی خاطر جہاں کے مردوں کے پاس آتے ہو جہاں کے مردوں کے پاس آتے ہو وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عاد اور تم اپنی بیویاں چھوڑ دیتے ہو جنہیں تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے بلکہ تم لوگ حد سے گزرنے والے ہو اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف المشرفین حد سے گزر جانے والوں سے مراد وہ رواساں اور سردار ہیں جو کفر و شرک کے داعی اور مخالفت حق میں پیش پیش تھے پھر یہ وہی اونٹنی تھی جو ان کے مطالبے پر پتھر کی ایک چٹان سے بطور معجزہ ظاہر ہوئی تھی ایک دن اونٹنی کے لیے ایک دن اونٹنی کے لیے اور ایک دن ان کے لیے پانی مقرر کر دیا گیا تھا اور ان سے کہہ دیا گیا تھا کہ جو دن تمہارا پانی لینے کا ہو اونٹنی گھاٹ پر نہیں آئے گی اور جو دن اونٹنی کے پانی پینے کا ہوگا تمہیں گھاٹ تمہیں گھاٹ پر آنے کی اجازت نہیں ہے پھر دوسری بات انہیں یہ کہی گئی کہ اس اونٹنی کو کوئی بری نیت سے ہاتھ نہ لگائے نہ اسے نقصان پہنچایا جائے چنانچہ یہ اونٹنی اسی طرح ان کے درمیان رہی گھاٹ سے پانی پیتی اور گھاس چارہ کھا کر گزارہ کرتی اور کہا جاتا ہے کہ قوم سمود اس کا دودھ دوہتی اور اس سے فائدہ اٹھاتی لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد انہوں نے اسے قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا پھر یعنی باوجود اس بات کے کہ وہ اونٹنی اللہ کی قدرت کا ایک نشان اور پیغمبر کی صداقت کی دلیل تھی قوم سمود ایمان نہیں لائی اور کفر و شرک کے رستے پر گامزن رہی اور اس کی سرکشی یہاں تک بڑھی کہ بالآخر قدرت کے زندہ نشان اونٹنی کی کوچیں کاٹ ڈالیں یعنی ان کے ہاتھوں اور پیروں کو زخمی کر دیا جس سے وہ بیٹھ گئی اور پھر اسے قتل کر دیا پھر یہ اس وقت ہوا جب اونٹنی کے قتل کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اب تمہیں صرف تین دن کی مہلت ہے چوتھے دن تمہیں ہلاک کر دیا جائے گا اس کے بعد جب واقعی عذاب کی علامتیں ظاہر ہونی شروع ہو گئیں تو پھر ان کی طرف سے بھی اظہار ندامت ہونے لگی ہونے لگا اس کے بعد جب واقعی عذاب کی علامتیں ظاہر ہونی شروع ہو گئیں تو پھر ان کی طرف سے بھی اظہار ندامت ہونے لگا لیکن علامات عذاب دیکھ لینے کے بعد ندامت اور توبہ کا کوئی فائدہ نہیں پھر یہ عذاب زمین سے بہون چال مطلب زلزلے اور اوپر سے سخت چنگھاڑ کی صورت میں آیا جس سے سب کی موت واقع ہو گئی پھر حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ہاران بن آذر کے بیٹے تھے ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی زندگی میں نبی بنایا یا بنا کر بھیجا گیا تھا ان کی قوم صدوم اور آمرہ میں رہتی تھیں یہ بستیاں شام کے علاقے میں تھیں یہ قوم لود کی سب سے بری عادت تھی جس کی ابتدا اسی قوم سے ہوئی تھی اس لیے اس فیل بد کو لواتت سے تعبیر کیا جاتا ہے یعنی وہ بد فعلی جس کا آغاز قوم لود سے ہوا لیکن اب یہ بد فیلی دنیائے کفر میں عام ہے بلکہ یورپ میں تو اسے قانونا جائز تسلیم کر لیا گیا ہے یعنی ان کے ہاں اب یہ سرے سے گناہ ہی نہیں ہے جس قوم کا مزاج اتنا بگڑ گیا ہو کہ مرد و عورت کا ناجائز جنسی ملاپ بشرط یہ کہ باہمی رضامندی سے ہو ان کے نزدیک جرم نہ ہو تو وہاں دو مردوں کا آپس میں بدفعلی کرنا کیوں کر گناہ اور ناجائز ہو سکتا ہے پھر عادون عادی کی جمع ہے عربی میں عادی کے معنی ہے حد سے تجاوز کرنے والا یعنی حق کو چھوڑ کر باطل کو اور حلال کو چھوڑ کر حرام کو اختیار کرنے والا اللہ تعالیٰ نے نکاح شریع کے ذریعے سے عورت کی فرج سے اپنی جنسی خواہش کی تسکین کو حلال قرار دیا ہے اور اس کام کے لیے مرد اور عورت کے اور اس کام کے لیے مرد اور عورت کی دوبر کو حرام قوم لوت علیہ السلام نے عورتوں کی شرم گاہوں کو چھوڑ کر مردوں کی دبر اس کام کے لیے استعمال کی اور یوں اس نے اور یوں اس نے حد سے تجاوز کیا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَالُوا لَئِن لَمْ تَنْتَهِيَا لُوتُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ انہوں نے کہا اے لوت اگر تو باز نہ آیا تو یقیناً تو نکالے جانے والوں میں سے ہوگا قَالَئِنِّي لِعْمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ لوت نے کہا بے شک میں تمہارے خلاف فطرت عمل سے دشمنی رکھنے والوں میں سے ہوں ربی و اہلی ممّا اے میرے رب تو مجھے اور میرے اہل کو اس عمل کے وبال سے نجات دے جو وہ کرتے ہیں اہلہو اجمعین چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے سب اہل کو نجات دی فلغ برین سوائے ایک بڑیا کے جو پیچھے رہنے والوں میں سے تھین خرین پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا عليهم مطرا فساء مطر اور ہم نے ان پر پتھروں کی سخت بارش برسائی چنانچے ڈرائے گئے لوگوں پر برسائی گئی بدترین بارش تھی بے شک اس میں عظیم نشانی ہے اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے وہ ان ربل عزیز الرحیم اور بے شک آپ کا رب وہی ہے غالب بہت رحم کرنے والا کذب اصحاب الایکت المرسلین اصحاب ایکا نے رسولوں کو جھتلایا ان قال لهم شعیب الا تتقون جب ان سے شعیب نے کہا کیا تم درتے نہیں انی لکم رسول امین بے میں تمہارے لئے امانت دار رسول ہوں فاتقوا الله و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 اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یعنی حضرت لط علیہ السلام کے واض نصیحت کے جواب میں قوم نے کہا کہ تو بڑا پاک باز بنا پھرتا ہے یاد رکھنا اگر تو بعض نہ آیا تو ہم اپنی بستی میں تجھے رہنے ہی نہیں دیں گے آج بھی بدیوں کا اتنا غلبہ اور بدوں کا اتنا زور ہے کہ نیکی منہ چھپائے پھرتی ہے اور نیکوں کے لیے عرصۂ حیات تنگ کر دیا گیا ہے پھر یعنی میں اسے پسند نہیں کرتا اور اس سے سخت بیزار ہوں پھر اس سے مراد حضرت لط علیہ السلام کی بوڑھی بیوی ہے جو مسلمان نہیں ہوئی تھی چنانچہ وہ بھی اپنی قوم کے ساتھ ہی ہلاک کر دی گئی پھر یعنی نشان زدہ کنکر پتھروں کی بارش سے ہم نے ان کو ہلاک کیا اور ان کی بستیوں کو ان پر الٹ دیا گیا جیسا کہ سورہ ہود آیت نمبر 82 اور 83 میں بیاسی اور تریاسی میں بیان ہوا پھر ایكا جنگل کو کہتے ہیں اس سے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اور بستی مطلب مدین کے اطراف کے باشندے مراد ہیں اور کہا جاتا ہے کہ عكا کے معنی ہیں گھنا درخت اور ایسا ایک درخت مدین کے نواحی مدین کی نواحی آبادی میں تھا جس کی پوجا پارٹ ہوتی تھی حضرت شعیب علیہ السلام کا دائر نبوت اور حدود دعوت و تبلیغ مدین سے لے کر اس نواحی آبادی تک تھا جہاں ایک درخت کی پوجا ہوتی تھی وہاں کے رہنے والوں کو اصحاب العقا کہا گیا ہے اس لحاظ سے اصحاب العقا اور اہل مدین کے پیغمبر ایک ہی یعنی حضرت شعیب علیہ السلام تھے اور یہ ایک ہی پیغمبر کی امت کا چونکہ قوم نہیں بلکہ درخت تھا اس لیے اخوت نصبی کا یہاں ذکر نہیں کیا جس طرح کے دوسرے امبیا کے ذکر میں ہے البتہ جہاں مدین کے ضمن میں حضرت شعیب علیہ السلام کا نام لیا گیا ہے وہاں ان کی اخوت نصبی کا ذکر بھی ملتا ہے کیونکہ مدین قوم کا نام ہے سر آراف آیت نمبر پچاسی بعض مفسرین نے اصحاب العقا اور مدین کو الگ الگ بستیاں قرار دے کر کہا ہے کہ یہ مختلف دو امتیں ہیں جن کی طرف باری باری حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا ایک مرتبہ مدین کی طرف اور دوسری مرتبہ اصحاب العقا کی طرف لیکن امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ صحیح بات یہی ہے کہ یہ ایک ہی امت ہے فیوف القلا زین <وَالْنِزَان> کا جو وعض اہل مدین کو کیا گیا مدین کو کیا گیا یہی واز یہاں اصحاب العقا کو کیا جا رہا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک ہی امت ہے دو نہیں پھر یعنی جب تم لوگوں کو ناپ کر دو تو اسی طرح پورا دو جس طرح لیتے وقت تم پورا ناپ کر لیتے ہو لینے اور دینے کے پیمانے الگ الگ مت رکھو کہ دیتے وقت کم دو اور لیتے وقت پورا لو